بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحد صدق نسر آبد وزم الحضب وحد وبی میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس سے ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا الحمد الحمدللہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے عباسی خلافت کے دوسرے مرحلے سے متعلقہ دس مسائل کا تذکرہ شروع ہے آج انشاءاللہ شاء اللہ مسئلے کا ذکر ہوگا دسویں مسئلے کا عنوان ہے انتشار الطرفی ول والفساد ولفس الاجتماعی فی کثیر من العامتی والخاصة الخاصہ اکثر خواص اور عوام میں ایش و عشرت بیرہ روی اور اجتماعی اعتبار سے خرابیوں کا ظہور استاد محترم فرماتے ہیں فقط ادا فساد القصور وما طلت به من الصراعات والمفاسد الى الا تفشی دہلی کفی مختلف مختلفی طبقات العمہ ولاسی یما الموسرا منہا محلات کی بے روی اور حکمرانوں کی بے دینی کے نتیجے میں عوام بھی متاثر ہوئے خصوصی طور پر مالدار طبقہ تجارت عروج پر تھی دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی دنیا میں غرق اور مست ہونے کے نتیجے میں عوام و خواص دین سے دور ہوتے گئے اس زمانے کے علماء اور وائزین و ناسقین کی کتابوں تقریروں اور تحریروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے سلسلے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی انہوں نے بہترین انداز میں حکمرانوں اور عوام کو دین کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا ولا کاجلۃ النہیاری کانتن بکو لیکن زوال کا پیہ انتہائی تیزی کے ساتھ گردش میں تھا اور اللہ جل جلال کی جو سنت ہے ملکوں کے عروج زوال کے سلسلے میں یہ سنت بھی جاری تھی وہ مختصن فلممالکی و دول کین تصیر و بدولطلاعباسی الى اجلها المحتوم اللہ جل جلاله کے طریقے کے مطابق عباسی بھی اپنے انجام کی طرف گامزن تھے الطور الثالث من الخلاف تلعسی عباسی خلافت کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے مستظہر باللہ کے زمانے سے یہ مرحلہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پر محیط ہے اس وقت بیرونی طاقتیں مسلمانوں کی اس اسلامی حکومت اور خلافت کو گھیرے میں لینے کی کوششوں میں مصروف تھی اور مسلمانوں پر مل جل کر حملوں میں مصروف تھی آخر مسلمانوں کی یہ عباسی حکومت چنگیزیوں کے گھوڑوں کے ٹاپو تلے دم توڑ گئی وقدہ علی کا اخدور کا عیدا احد القرا ان اقدہ علی شدید یقیناً اللہ جل جلالہ کی سنت یہی ہے کہ جب لوگ حد سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے ان اخدہ علی من شدید اور اللہ جل جلالہ کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کا یہی فیصلہ تھا وکان امر اللَّهِ قَدرًا مَقْدُورًا اللہ قدرم مقدورہ اللہ اکبر استاد محترم فرماتے ہیں دوسرے مرحلے سے متعلق جو مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں وہ تیسرے مرحلے میں زوروں پر تھے بیراہ روی دین سے دوری حکومتی خیانتیں عوام کا ضائع ہونا خواص کا عیش و عشرت میں مست ہونا یہ سب کچھ اس زمانے میں جاری تھا وزاد عليها ما مقی العالم السلامی مغولین من المشرق و غزوین سلیبین اطاح من الغرب ان مسائل کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف سے چنگیزیوں نے حملہ شروع کیا اور مغرب کی طرف سے سلیبیوں نے حملہ شروع کیا گویا کے عالم اسلام چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا صلیبیوں کا ظلم و ستم اندلس میں بھی زوروں پر تھا اور بالاخر عباسی خلافت پر بھی انہوں نے حملے شروع کیے اسلام تحت وتحا چنگیزیوں کے حملوں کے نتیجے میں صلیبیوں کے حملوں کے نتیجے میں مشرق و مغرب سے اسلام دشمنوں کے حملوں کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آج بھی مسلمان ان پریشانیوں سے نہیں نکل پائے آج بھی مسلمان ان مشکلات مصائب اور پریشانیوں تلے کراہ رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں آئیے اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی امت اسلامیہ کو غلبہ آتا فرمائے اپنی خصوصی نصرت کے نتیجے میں فتوحات آتا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسی طاقتور خلافت آتا فرمائے جو کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے اور کافروں کا ہاتھ منہ بند کرنے کے لیے کافی ہو وصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد والی وصحب ہی اجمائن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته